جد غم کی او او او او کے کے تلوارتا شرط دے جزا جزا غم کی دل دل منزل بتیس کے بین حقیقتا یا یا سورتن حق حقیقین خبر خبر صح و دلکلی کی و قدم خطما دنیا دے دل دنیا بھرا جلدی کمن سروس مانا دارا دلی لو گن رکھتا سب کی ابو دودھ ابھی شبک شبقنا نور جی ہم شبک نہ او جما بے جماست بازی کا بابل مختلف باب بارد احکام ادھو محصر کی اور جزار سعید و خباہد اب باب کی دائی دو امجز نشتے دی سورہ واپد اول بانی دی باب بارد محصر کی اور جزار سعید کی مسائل دے محتنی فرن یو احسار معنی صدا احساب درغت پر لحاصل نفس منا دا شریعت او دا اسلاح پر لحاصل منا دا وصول دا بیت اللہ یاد دے رکندار کاندو حج دا مرینہ دا سر نا وصول رانی شید اور بے احسار پتس صلاح کی یہ دا مسئلہ اور دیم محصر اتکالا محصر احسارا چلہ حجم میرے نفتہوانا قضاوشتاو کنشت دم دے احسار وصول ان الحرم ضروری دے کنکو مقام دے کے کی بے آلائیں اول مسئلی تغیب کی احسار بے ایشیں احسار چرا جی نفتس صلاح شران ایمائی صلاح دی کر صرف و صرف دشمن بانی مرض بانے فرور مور بانے احسار نہ ہوئے صرف ہی بدشمنل بانے او دو امام بحل برم حضر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اگر سی چھ مانی دو سور دی بیتنا ہوگا دی قادوی ک مرض بھی ک حلال فنفقی بھی ک خفیمات والے بھی یا بلعارض مانی دو سور البیتنا شی فاغیس را دی سناف عادیس مانے اور اس سر دکھر کے ممائی بخاری تامیم जना فاضیس تھے میذمان ایمان کو سرا اورجا فقط حللا نے جود لو الحله و علیہ الحج من قابل تشا قدم دخلیا گردش تو قد بان دل فال تحلل جائز ہے اور انذکار کو میدان قذارونی نحسات پر ہر چیز بان الی ہے ادو جلنا قابل عضو نے پر نور معنی اثر علی شرط لگی کے بین شرط لگی کہ کم دے کے جمع مختصرو کر دیں نماز کے جمع تاحلیل دیوسرات قدم دیکھتا و مقام کی انا دے تار کینا امام تفصیل بل محل وئی چاہم دے تفصیلہ ایامی ایامی قربانی بولی کی حرم تھا اور و تاریخ کی پرانی تاریخ بتا دا تاریخ را وزان حلال کی فا قصر سا یا بحر سا دے. او صاحب بل دو بالمقام دوڑ حرم دے. مقام بالزمان والمقام پوری تفصیصی تفصیل ہو بلکہ مقام مقام دے. دے مقصر متبادل یا حج قرضیو خوابے پیشترے قضا دو جنے پر جیت سابقہ نا او قنفلیو نکتب آنے قضا رشتے دے او رسل قضا دلیب نبان راضی او دا حنافا صدر جفتب آنے حشتا دلائل یو دا اتم الحج والعمر صلی اللہ دا مصد اتم الحج والعمر آنچے قلق جی فاتشن اتمام لازم دے ادا دے گئی حتما الحج و عمرت لله عندما قدر المؤمنين عندما قدر المؤمنين يتحدث في ربيل السلام في زلال شاو في الحاظ مكان عمرتك لا صافة زياد عمرتك من كسراء او عرجاء فقد حلّا وعليه الحج من القابل فقام قابل باني صلو رحم وقادر عمرت القضاء نبيل السلام قال بارده وليكم السلام ذكذا قضاء داخل عباس داخل اور جون کی دانے میں وداعت القضا ودیوج نہیں رہی کہ بلکہ دیوج ہے پدی کہ تیر طرح ہوا قضا کے سلام انا اور دیوج ہے عمرت القضیہ میں رہی لیکن متوا متوا دل کی عمرت القضا شکم پشوانم قالمانہ دا بند دے مثال ہے وہ قارا تار تا میں کل شین اے کر دشمنی کا مرض قضا مسلہ حناس ہے جی کے دور نبی اپنا قال بعد ادا قدرت کل سب دم پال قدمه پر کم ذکر کرنے والے درود سلام ذکر شو اور داگن وب احال کوئی کی ایا قضا اور حدیث بار بار دھر شو دے دوست ویو چیز دوست ن دیشی اور جب جان میں جنا ما جنا نہ ہمارا جو محمد میہ فاض اتنا جو یہ اتنا مجلا یہ اتنا بازار میں جلا اور قران انامات کلامات انما کلم عبداللہ یہ دوڑو سامنے عبداللہ والسلام ظفرکار سے خبر ہو کنا باغا نیاریو ذنذور دے جیش دے حجاج کی فضل ابن زبیر ابن عمر تھراویں خالبانی نے کر جاور کتاب لکھا دے آواز مشکوذ نزول دے حج جیش دے حجاجی فضل ابن زبیر ابن عمر عبداللہ والسلام دوڑو الختصار تھا لازم ذکر اللہ حضرت سررث تھا اللہ تبارک وتعالیٰ یہ تہجس کال ہونے کی اوری شروع نہراقال ان شاء اللہ وإن حيل بيني وبينه فأولدهما فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أفعله بأولتي من ذلك لذلكما صار سعلا ثم قال إن ما شاءنا مواعي حشيدكم ان يقل أرجلت أحجده أحجل ما أولدي فلم يعيل منهما حتى أخلى يوم النار يوم النار هو وكان يقول لا لعن نحلوا لا يحلوا ذواله فلم حتى أخلى ما أحده وكان يقول لا يحلوا أحد يا لا نحل مش شعلا لذي حتى نتوفه طوافهم واحدا مرا طوافهم عندنا قطوا في زيارة او تو وحفه بعد لبعض احلال عن الحرامين يوم ندخل مكه ندخل مكه مرات دخول من المدينه مرات نقف في يوم النحر كده و عمره كده دخول مكه من العرفات والمزرقه اذا ذكرتم مكه العرفات والمزرقه وهذا كما دونت ماراد كان جارياته انا بين انا انا بعد ما يا الله باسي بني عبد الله سموه نو ہم تک تھئی سارھے لا بھئی بھئی اندازہ نام محمد نداسن یا یا یا یا نیت ہے حج نا سو نہ باہر کرے تو بجاانی دا بنا رہا ہے کہتا ہے تمہارا وہاں نو چھو بنا اے تمہارا اندازہ في القضاء او داغی سے کم طریقے طرح تحلیل دا بیان ہے ہر دین احتصار الحج محطم دے خلق بات داوید اور شراط بے کام صحیح جماعت بیت کرم اشراط کے تحریر لے صحابہ کم سنت دینا ملی بیر صلاح سلام مشبہ کم قالبہ نمبری دیتوکر او غالب گماند صفح احسار راشی ہو مشرکین حیل چلکین اگر چلتا کرے دی محلی حسابہ سنین نبیر دا دا صحب اسٹراز رہ دے تا سنگی اشٹراز رہ دے لہا لہا ملہا سنت رسول اللہ صلی ليس هذا الامر كافي سند جناب رسول الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قد انشات بين ان حبس سند دانينو في سعادكم هذا الحاج فتافه فتافه دادي اوترا والله سمحلني كانتا يا حاج و قدنا في فيادي على افضل مننا من الله الحمد لله و ياتنا محمود نيت با, جو با, جو با, جو با جو قبل الحج كزان علي محسن رتبك لاول منحروتي 5 طالعن محلته ان حلق بلا قبلنا حنا نكاي حلقكيا وقصر فصنا حنا هذا انا لاول منقدر انا درادا صارما ما ما ندير انا ودا ثاني كم يا لا نقول انا نهار النهار النهار لا فاكيل هذه بيتي و لا ودا كان المحمل و انا ابواري ديجا بہ من خالم سوچ داٮٔ دل کلا سلاسا و هو نجيب من قضا جناثله وقال عن ابن ابينا ابن جامع العالم لباد انما البدلن قضا قضا فتعلمت ان قضا حجهم بالتلذذ وبالتلذذ وتلذذ جماعت ابن صهين قضا اما رجع عذره سماه هو جساعات بن شني به بصله فما من حبذ عذرا او غير ذلك فانه حل لنا حديثه فقد عذر فوجه سيما يقولون من قصراء أو علاجه فحل الله عليه الحج من قابل نصر حديثة بالترميد إليه أو يرضى لك أنه يحل و لا وعليه رجوع وإذا عجبت فجر رسوله يقولون لا رجوع إليه ساق و عليه رجوع واجب وإن فانه هو حجم وإن تطاعد يبضل وإن تطاعد يبضل وإن يحياط يبضل وإن تطاعد يبضل وإن يحل الله حديثة بلعين ایسا کی حد ذکر مارک وغیره نور اما ریس بالحرم نوی حاصل احناب تفصیل بالحرمئی اور صاحب بالان ہوئی نور مارک نور اما تفصیل بالحرم نوئی بلکہ ہر مقام کی غیر حرمی کے بحالی مقام حتى لا تفریح بلحر بالحر <سؤال> میرے من كل قبل و قبل قبل بہارا د اس کے علاقsaw... ف monastery憑 صاحبت نے جاند اکلیamine۔ اب ، گزام ، جممال خدا کی طلب حادث آلام کی طلب کسی ہے۔ اس سے کہت لنبدو را کے طلب سیو強 site پر کرند ساکری Eminön filing کے طلب کدر ہم تو ل Pietر کی كان externل مهم SOعر بچی اپنے طلب حالت دے مر قدا ب greatness اور میرو ، اوله د بیا دلاته پهېپم کارمنو او ب د قذري په وررب س کارېول ح بیا کې احناف دیگر کوئ چې دا په حرمم کي او پظام ک چې د او د خذ نو احنااف د دیگر کي چې خذ ح داخل دا معک کو دی د بخاري کول دی او ز احتتم مامالک کو دی د بخار ح بیا دخالونه حرج لیکن تا د ل تا ص نه ده نو خذ بیا حرج د حرمو د ناب او کلی معرو م چې بہارا دا دا خبر لازم خبر دا دا, خبر جو بلکل دا حضیب حضیب صحیح داخل دا زمین رسول اللہ برحضی بیا خیمی حل کی و مسلحو او, او چلما کم حرم خارج خارج خارج حرم حرم کی دا دا و ابوداسان دادمل نہ قربانی بھیر دی ہوگئی مری اندر تنا پرے اندر تنا اسماعیل حضرت نے ہمارے کنو دیناں اناں دیناں مہران قالینہ کرے او تری چھت وسوندری چل ویکھی او دیناں دیناں دے یہ سوتے ہو گئے تے ماما نال دی اکی اسماعیل امر ہی نہ پا حالت کی یا بو بو قالا ما عمرہ نے امر د حج دوماں لا واحد فالذهب فالذهب اين اذهب كل مع العمره قرونه ذلك مجدنا بارا